من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. <coughs> اللهم صلی علامہ و رحم الحمد چوچے خسان ٹو چن کا کھانوں جنہیں توار علمی حوالے کا حاصل سلسل اعتقادی سلسلہ درس کو نہیں نہ یا درس اختیف میں چہنانے کا تھن چپی درس نمبر تیرہ پو تو در حام ہاں بحسپ اللہ تبارک و تعالی اباریت کہ اللہ جو ہے واحد اور احد لا واحد بھی ہے اور احد بھی ہے تو واحد اور احادی مطلب مادیو بھاری تھوڑا سا عرص بتظام مزید تھوڑا سے عقائد بارینی تھی پھر میں چینانی کا مختصر آرائش ہو جب کوشش بہت تو اللہ سہم ذات و واحد ابھی زبان میں ایک کے معنی میں لیکن اللہ تعالیٰ یہ ایک ان معنیٰو ایک ایسی ایک ہے جو بے مثل ہے اس کا ایک ہونا اس کی کمزوری نہیں ہے کائنات کی ہر چیز میں ایک ہونا اس کی قلت پر کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ذات کا ایک ہونا اس کی عظمت پر کرتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی ایک ہے اس کائنات میں اس کا کوئی مثل نہیں اس کا کوئی شریک نہیں کچھ جیسا کوئی اور ایک نہیں جو اس کے کسی بھی زاویے سے اس کا اس کے برابر ہو خدامزاد نہ برابر عماد پہ کوئی عظمت پر برابر علمات پہ کہ کسی بھی صفحات میں وہ شریک ہو اس کائنات کے اندر نہیں ہے صرف وہی ایک ذات ہے جو پوری قوت والی ذات ہے سری یوسفین اللہ تعالیٰ سے زبانی کا سلیوت کا عربہ المۃف عال خیرون ام اللہ الحد الخا کیا بہت سے خدا جو بالکل کمزور ہیں کوئی طاقت نہیں ہے کسی کام کا نہیں ہے ایسے بہت سے خدا چاہیے تھا ایک اللہ جو ہر چیز کا مالک ہے جو جو چاہے کہہ سکتا ہے جب چاہے کہہ سکتا ہے اس کے کسی بھی طاقت کے کائنات کی کوئش ہے نمسل ہے نہ مقابل ہے نہ برابر ہے بلکہ کائنات کے ہر شے اس ذات کا محتاج ہے تو چسوروں اس عہدہ اندال میں ذاتی ہیں واحد سے مراحت ایسی واحد جس کا کوئی مشن نہیں جس کا اس کا واحد ہونا اس کی عظیم قدرت کے دلیل ہے اس کا واحد ہونا باقی کائنات ہر شے واحد وات پہ اس کی کمزوری ہے ایک بات پہ ہینسے کے دلالات ہیں کمی کے دلالات ہیں حکالت کے دلال ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ جس میں ذات میں اس کا ایک ہونا ہی اس کی عظمت کے دلیل ہے اس کی بے نہت ایک ایسی ذات جس کی قدرت بھی بے نہاد اللہ قلشین دین ایک ایسی ذات ہے جس کا ایک ایسے ایک ہے جس کا علم بے نہایت ہے بیک الشین علیہ وشی کرسی و ہوا تو لا شعین اللہ تو علم شعم ما شا کائنات کی کوئی شے خدا عالمی نہ علم علم کو احاطہ نہ قدرت کو احاطہ ان میں کائنات ہر شے رازق اور مالک اور رب پخریت مزات ہو تو دل تحمات پہ کائنات میں اگر کسی شے کو کسی ذات کو کوئی اثر کرنے کا کوئی تصرف بےحد پہ حق چلنا صرف اور صرف دل تحم وغیرہ اور اگر کوئی اور کوئی تصرف کسی کو حق ہے تو صرف اس کاغذات کی زندگی ممکن ہے کائنات کی ہر شعل و خریدہ کے ذات پر سے ہر لسین روک بے خریہ کے ذات پر لو کو کوئی نہیں روک سکتا تو میں شہری ولی کا کے ما یا شا یا فعال اللہ ماں شاع جو چاہیں وہ اللہ کر سکتا جس چیز کے بارے میں جو چاہے کر سکتا تو اللہ ایک ہے ایسی ایک ہے جس کا کوئی مثل نہیں کوئی نظیر نہیں اس کا ایک ہونا اس کے اطلاق اور اس کی بے نہایت قدرت کے دلیل ہے بے نہایت عظمت کے دلیل ہے تو اللہ ایک ہے ایسے ایک جس کا کوئی مثل نہیں کوئی برابر نہیں کوئی خفو نہیں کوئی شریک نہیں کائنات کے کسی چیز میں اس کے تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہیں کائنات ہر شہ گری گلسانہ زاد پسلنچن سوچو دلفین جیسے شریک بند معاش و واللہ سلامتِ امبیا السام ملاک ال نظام خود کائنات اللہ کے عبام سب کا خالق مالک رب سب اور سب اور سب سب کچھ یا ایک ذات ہے جو ان سب کا مالک ہے دل قہار سب چیز اسی غلبہ والی قوت والی ایک ذات کا ذات کا ہے اسی کے دست قدرت میں سب کچھ ہے تو چجوانو اللہ تعالیٰ واحد ہے لیکن ایسا واحد جس کا کوئی نظیر نہیں جس کا کوئی مثل نہیں اس کا میں جس کا کوئی نجنا ہے جس کا کوئی دین ایک چیز خدا داد حد ان چیزیں ایک ہوتی ہیں دین ایک ہونے کے ساتھ ساتھ جز آزاد ایک انسان خواہ آزاد کا ماں لاپا گو اذا دودھ ایک ٹیبل کھوئے بھائی اوبھر شنکن دھلکن جبن بہت سی ہے ہر چیز کا ایک نہ کوئی جوس ہوتا ہے چھوٹا بڑا لیکن اللہ تعالیٰ ذات و حد یعنی دن اسلامت ذاتین اس کا کوئی جس نہیں وہ ایک ہے اور یکا ذات ہے کوئی جز بھی نہیں ہے اس کا بس ایک ایسی عظیم ذات ہے جس کا نہ کوئی جز ہے نہ اس کا کوئی نت ہے نہ مثل ہے دبرخت ذات البین یکتا ذات ہے بے مثال ذات ہے ایک ہی ذات ہے اس کا کوئی جز نہیں اذا نہیں اور یکتا ذات ہے بے مثل ذات ہے دین صحمن ذات عظمند تو دین خدا الدعلمی واحد اور احادی مانا پسند ایک ہے اور اس کا کوئی جز نہیں ہے کیونکہ جزم و سرت پہنوں خدش ازائی محتاج ہے اذا کن نگامہ تھوتے میں زاد پل و خرو وجھو دو پھر دو, دو, دو مان لاپ اس کا لازمہ احتیاط ہے اور خدا العلم ذات پہ ہر نو احتیاط سے اسی کے فوکس بے نیاز بادشاہ اللہ و سمت ہے وہ بے نیاس بادشاہ دو پھر خدا الزم خدا زاد پلو ادانب الدال الخال اللہ کا مالا پا جن کا وہ محتاج ہے اس کے بغیر وہ دوسرا کام نہ کر سکے دے تصور خدائے والن ودان جائز میں جذبہ خدا دن تحمد کو نہ کوئی نجوس ہے نہ اس کو کوئی مثل ہے نہ اس کو کوئی مقابل ہے نہ کوئی ند ہے نہ ذت ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ یکتا بے مثال ہر لحاظ سے یکتا بے مثال ذات ہے وجود پ و سلمدیل وجود ہے جب سے ہے آ تک ہے خد عم ذات پر ہے مثلاًف تین خداعالم ذات پر جب سے ہے وہ ذات ہے ایسے کوئی صفات کو اللہ جب سے ہے تو اس کے تمام صفات بھی خدا علیم ہے جب سے ہے قادر ہے جب سے ہے اور خدا متکلم ہے جب سے صاب حیات ہے جب سے اللہ ہے واج الوجود ہے جب سے وہ اللہ ہے واج الوجود ذات ہے جب سے اللہ ہے وہ متکلیم ذات ہے صاحب کلام ہے صاحب ارادہ ہے صاحب سم ہے جب سے ہے وہ سننے والا ہے جب سے وہ دکھنے والا بادشاہ کہ تمام صفات ثبوت اور باقی تمام صفات الغامہ جب سے اللہ ہے خواہ ذات کو نہیں ہمبئی ہمبند جس طرح اللہ ذات و ابتدا انتہا کا تصور نہیں کر سکتے خوش صفات کو ابتداء انتہا تصور ہم یہ نہیں چھو سنوں. جب صاء اللہ ہے وہ تمام اچھا صاف سے متصف ہے اللہ ازل سے ہے اور ابتہ رہے گا یعنی ازل سے ان اچھا افسا سے متصف ابتہ ہوا افساب سے متصف ہے کیونکہ خوش صفات کو چیز کو شہز وسفات ذات پہ ان کی تمام صفت گامہ مدِ صفت گامہ خدا سے خدانۂ شہز وسمن علم چیلسر ہے خدا شہذ بسمین چغل مال سے ملسل خدا شہز بسمین چغل قدرت منسل خدا چل طاقت چیز نہ خدا سے سوچ بہن نہ خدا تعالیٰ سے شادی دی تمام نعمت ظاہری بات ہے خدا ذات پہ چا ذات ہوئی یب تمام کمالات و صفات حسن گامہ اساف حسن گامہ سب پاک ذات کا اس نے کسی نے دیا نہیں ہے اسے کوئی چھین بھی نہیں سکتا ہمیں اللہ نے دیا ہے اسے وہ جب سے ہم سے چھین سکتے وقت صفاتون قابل ضوال ہم جب دنیا میں پیدا ہوتے قرآن کہنے اللہ تعالیٰ شیدا تم کچھ نہیں جانتے تھے سر پہ یہاں دوں گا خان خان صاحب ہمیں رونے بھی اسے نہیں سکھا ہوا نا ہمیں تو رونے بھی نہیں آتا تھا لیکن خو خیال سامزات والا وہ بزات عالم ہے بذات سمیع و بصیرِ بذات واجب الوجود ہے بذات وہ صاحب کلام ہے صاف ارادہ ہے صاحب سم و بصر ہے اور باقی تمام صفات کو ان کاما اللہ تعالیٰ فریقت کے ذات پوری ذاتین خوشغ الشہذب اس پہ سے میں پھر کوئی اس سے چھین بھی نہیں سکتا اس اللہ آزل سے جو ان صفات کمالی سے متصف اور اب تک وہ ان صفات کمالی سے متصف رہے گا جسان چو بنیادی عقائد کے لیے چکن سجھو <تصفح> اور دو علاوہ خدان دعلم صفات کے لیے ایک صفات صفات سلو یا ایک عقیدہ ہے صفات ثبوتیہ دِ صفات کن جو صفت واج الوجود کا لے جانتا تھا خدا یوتھ پہ صفات کو صفات سلو یا خدائین میت پہ صفات کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو خدائند و یود دینے اسفاہمت پہ دونوں سلب عربی زبان چھیننے کے معلوم ہے علم اقاد صفت صلو سین اللہ بے شدن بےسل سلب عربی زبان میں چھیننے کے معلوم ہے یعنی دو صفتیں جو اللہ میں نہیں ہیں خدا اللہ خدا خدا میں حیثیت کا قبول بہ صا اللہ خداین کو صفات مت پنجر و اقدا و محد کا واجب دونوں نشق دین خدا گا چیس محتاج مت پنجر ضیاقت واجب یعنی خدا ود عالین پر دینے میں بے, بے ایسی بے محتاج جاتے کہ وہ کسی بھی چیز کا کسی بھی لحاظ سے اور کسی بھی زمانے میں محتاج تھی نہ محتاج ہے اور نہ محتاج ہوگی وہ ازل سے بے نیاز ہے پر ابد تک بے نیاز ہوگا خدا عالین تحمہ ذات کو گاہ چیز چینکھوا سا محتاج متفین نہ پہلے محتاج نہ دوسرے محتاج نہ بعض محتاج ہمیشہ کیونکہ ذات پر لگانی یہ متعلق گا لہذا و لمض محتاث پہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی محتاج نہیں بڑی سے بڑی چیز کا محتاج نہیں بلکہ کائناتی ہر شے خوریت ذات پہ امر کن بھائی کو پہ اور کائناتی ہر شے خرید پہ محتاج ہیں اسلارمن کل اللّہ حد اللہ ناپ سے اللہ ایک ہے اور ذات ہے بے مثل ذات ہے پھر اللہ سمد. اللہ بے نیاز ذات ہے سوئی کو خاں سمی سب گاؤں ما کا نیا دائش کا قصبۂ خریقہ نے ہر چیز خوشی کا محتاش میں ذاتی سے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے احتیاط احتیاط محتاش بات وہ انتہائی اندیا ہی جو نقص سے عیب ہے دنیا سے عیب ہے اور یہ ہر عیب اللہ تعالیٰ ذات پر پاک اور دوشہ نے پاک اور منازائی خینات ہر شیعہ جو ہے ذات پاک کی طرف ہمیشہ اور حلیہ سے محتاج اور محتاج رہے گا یہ پھر خدا دعالیٰ مستحمر ذات پر قرآن پاکنسا کا سلمی آئیہ الناس دیمی سن انتم الحغراء الاللہ خدن گاما خدا اند عالم تحمزات محتاش بن وہ اللہ ولہ غنی الحمید خدا اند عالم سے صرف تحمزات بن کہ خواہاں بے نیاز بادشاہ اور ہر قسم استدقوں خواہاں گانے بادشاہ خدا عالم کے سل میں خدم گامہ خدا کے محتاش بن اونچی کے محتاش بن تو سوال مانا <سؤال> ہر تو اونچی بے نیاز ہے تم ہم اپنے آپ سے <سؤال> پوچھیں تم کس چیز میں بے نیاز ہے تاکہ کسی چیز میں محتاج نہ ہو آپ ایک چیز نہیں دکھا سکتے ہیں کہ اس چیز میں میں محتاج ہوں محتاج نہیں ہوں میں بے نیاس ہوں اللہ تعالیٰ سے ایک ذرے کا بھی گرد میں ایک دانے کا بھی ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے گرم میں دانا جی تھا پھی ویسے زالہ چیز اللہ محتاج اللہ تعالیٰ سے شہزم میں بھیجنا آپ ایک دانہ دان و تھاس نے تو پھی ویسے کو زالہ خدا سے شہزمہ بھیجنا اپنے آپ اپنے مہیا نہیں کر سکتے چاول کے ایک دانے کا آپ محتاج ہے دانے کو پیس کر اس کے ایک ذرے کا آپ محتاج ہے ایک پھل کے ایک ٹوڑے ٹوڑے پھل کو یہاں سے سی ایک سیب سے جتنا اس کو پیسا دو اس کے ذرے کا محتاج ہے اللہ نہ دیں تو ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے محتاج محض اللہ تعالی اور پوری کائنات پوری کائنات اللہ تعالی کا محتاج محض ذلا کسی بھی چیز میں ہم کسی بھی وقت کسی بھی لمحے بے نیاز نہیں اور اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز میں کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ بے نیاز ہے محتاج نہیں ہے کائنات کے ہر چھ سال اللہ محتاج ہے اللہ بے نیاز ہے اور ہمیشہ بے نیاز اور ہمیشہ بے نیاز رہے گا کیونکہ احتیاج بات پر خدا میں خدا جیسے دو نقش دولہ کائنات ان چیز سے محتاج ہے نہ خدا سے دو رن لوکھ دو ہیں دکھ بغیر کائنات نظام نہیں چلے گا تو حل خدا نالم خرید قدرت میں لاہی کا امرکن ف یقین کی دکانات پہ تن چوہے اور خدا عالم ذات پر گاچھی سے کہ محتاج میں کلی طور پر دیا خدا یا پاتے کے واجب اور دو گندین آ گیا اور خدا ان صفات سلویہ نظام سے سلب سے مراد جو ہے سلویہ سلب سے سلف نح کے معنیٰ میں یعنی ایسی صفات جو کہ اللہ پاک میں نہیں ہونا چاہیے اور اللہ کی ذات ایسی صفات سے بالکل پاک اور مناظہ مث دونوں نے شکست جیسے کہ خدائے ذات الجسمت مراد و خرگوت پہ جو خدائے ذات القسمہ جسم دو بن جسم اللہ ازاک نے جو پھر احتیاط کا متبن پھر خدا کھل جسم ازا خری محتاج و لازمت جو ہے وہ ہمیشہ کسی بھی میں نقص ایب اور عیب ہے اللہ میں بھی عیب ہے اس طرح خدا اللہ خدائین کوئی رام مت خدا اللہج رنگ ہونا کسی بھی رنگ سے متصف ہونا لون کا بھی زبان میں آتا ہے لون سے اللہ تعالیٰ پاک اور خدا چال میں نے رنگ سے وجود بلطن مل جسم جی کہ محتاج جس میں جو وجہ ہو جائیں آپ کوئی جی بھی رن یا یا سے خوری رنگ جو ہے یا کاغذ چیل کو لگائے سو سے کھلی رام ہو مار پہ نہیں سر پہنچ یا کپڑے لگائے سوے یا ہر گیا چل لگائے یا شین چیل لگائے سو سے کسی یا پلاسٹک چیز لگائے سے رنگ لکھوری حقیقت پہ چیز چیز لگائی سننے پہ خلو خان و خطن جس لیے جو ہے ہمیشہ رنگ خدا رنگ پن دینا دو مانا پسندین خدا محتاج ایک ایسی چیز کا جس کو رنگ رکھ کر وہ اپنے وجود کو ظاہر کر سکے یا تو خدا نالم ذات تو مرکب ذات میں مختلف اعزاء سے مل کر دن ذات مین اور محتاج ہونا جنگامی شدن جو ہے خدا عالم صحمت ذات و پاک اور منظین خدا جسمند من خدا رنگ میں خدا مرکب میں۔ اور خدا خدا جسم لسٹ دغت پھل دگت رنگ دغت جتف جسم اللہ پتہ تمام صفات کو نگامی سے زن ہے خدا عالم الطحان ذات اور پاک اور مناظین اور اللہ تعالیٰ ہر وہ صفات جو ذات پاک شان کے خلاف ہو نقص اور ایب لازم آتا دو خدا القالثوں سے پسل پینوں تو ان تمام صفات سے اللہ کی ذات جو ہے پاک اور مناظر اس ان صفات کو سبھات سربیہ کہا جاتا ہے دوپہر چزفونوں چادر چون جیسے کہ جسم کا مرکب ہے ہوتا ہے جسم ازا کا مرکب اور جبکہ اعضاء ہمیشہ جسم کا محتاج ہوتے ہیں مرکب چیز کا کثافہ تسط بھی جو ہے جسم کی ہوا میں سے جسم کی لسک اور راہ بھی ایسے اپنی وجود کو ظاہر کرنے کے لیے کسی جسم کا محتاج ہوتا ہے اس طرح سے مرکب اجزاء کا محتاج ہوتا ہے میرے کوئی بھی مرکب اپنے اجزاء کا محتاج ہے لہٰذا اللہ پاک ان جیسے ہر قسم کے احتیاجات سے پاک اور منازع ہیں کیونکہ محتاج من ہونا اللہ کی ذات کے لیے نقص اور عیب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک اور منزہ ہے یا پھر مولانا جو سید تصویر قرآن پرنو سبحان اللہ صبح نلّہ صبح نہ ہو یہ مانا بغم چھوین اللہ پاک اور منزہ چیز ہے نا ہر قسم ایپ نقش ہر قسم ایپ اور نقش ان میں جس فات گاہ نشنا خدا عالم شاہ مزاد پہ پاک اور عقدہ عقدیا پتہ لازمین خصوصاً خدا المزاد و جسم یت غلام نسخ و غلانس ولاقو یذغام یوتھ خام دو ددا الدعلم ذات تو ہی اور خدا الدعال بھی مانا پہ خدا احتیاط لازم محمد بن دو پھر خدا ندان لطف ازا خدا دیکھتا ہے لیکن ندان لطف ازا کے بغیر دیکھتا ہے خدا سنتا ہے غدان صحض کے بغیر سنتا ہے اور خدا عدالم صحمزات و مرتی سوچ اور سے والا دور رضان القم اطبن خدان عالم سے فات کو خدا غورب خدا العلم ذات پہ چینی اطبن دونوں غور مہوضنگ ہر انسانی چونکہ بس کی بات نہیں ہے سمجھ موم میں پھر وہ گمراہ ہوئے تو پھر رضان الخان اللہ الشین قدیر پہ ایمان یا خدا ہر چیزیں قدرت پہ بادشاہ خدا صاحب حیات بادشاہیں صاحب علم بادشاہ سمع و بسیر صاحب قدرتن اور صاحب ارادہ اور صاحب کلام عقد یاپ واجب اور خدا ہر وہ صفت جو عیب اور نقص کا سبب بنتا ہو دونگامی شرن خدا عالم ذات پور پاک اور منزہ دن عقد واجب واجبن تو یہ عظمِ عمومن خدان تعالیٰ عالیہ پہ جسم ایک نرانا سو اقدایہ پسند چونکہ دیر غول ازاد اضاء کے وقت جسم موجود میں نہیں آتے اور قائل قالصم سے پند اضا پوئی مرکب موجود پو پود عضاب و پو یہ محتاش و لازمن اور اللہ تعالیٰ زاد پر ہر قسم کے احتیاج سے پاک اور منزہ ہے دو جو ہے خدا تعالیٰ عالیہ پر جسم اور جسمی لوازمات کے نشان پاک اور منظہ جسم اور جسمانیات سے اللہ تعالیٰ کے ذات پاک اور منازع جسم اللہ عارث صفات گامی شنا خدا عالم السلام زاد ذات پاک اور مناظائن جسم اللہ عربۃ الین کی خلاء ٹکرا دغت خلازاد مرکب سو سجود اور کھلا استد کھلا رین دود دون دفاہم گاہشن ہے خدا اللہ السہم زاد پر پاک اور منزہ اور خدائے والن تصور میں بس ایک ایسی پاک اور منزہ اور عظیم ذات ہے جس کے ذات کا تصور انکام کے لیے ناممکن ہے اس کو ہم صفحات سے پہچانتے ہیں اللہ کلشین قدرت قدیر بادشاہین بے نیاز بادشاہین ہیں کمال مدلا مالک بادشاہ علم بے نہایتِ مالک بادشاہ قدرت بے نہایت مالک بادشاہ اس عظمت بے نہایتِ مالک بادشاہ ضو الجلالکرام کائنات ہرش رب اور ربوبیت حق و ذات کے ذاتولیت خریہ قرآن کے سلم رب سماوات رب سماوات رب الرض رب, رب العالمین کی ذات ون مالک کائنات ہاں سنم گنگامی خرید کو رب زمین گنگامی خریدے رب ارشۂ کا رب پورے عالمی خریجہ ذات کو رب اور رب مالک و مالکیت اور روزیت تربیت اور میمانہ بھی اومد بن تو ہر زاوی سے کائنات کے ہر شعب مالک رب اللہ تعالیٰ ذاتی خان اقدایہ فواج بن اور ہر وہ بات جس سے خداندار ذات پہ نقص ایب اومد پہ امکان بن تمام سے بات کرنا خداند عماد ذات پاک و منظین یو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کے معنی یہ اللہ پاک و منظہ اللہ بے اے بادشاہ خدوثن کے معنی یہ خدا ہر قسم اے وی سے زن نق سے کمزوری سے زن ہے ذات پاک و مناظہن خو اللہ شین قدیر بادشاہ بے کُ السین عالم باشن رب العالمین رب سماوات صب نم دن صبدنِ خورے کراب دن تمام عالمی نے رب بن عرشا زیم پر راض کائنات ہر شے فرغ غذات تحت تصرویت بن اور کائنات کو غذات پور سے بے نیاسمت بھونو اور ندیم سے خدا العالم عظمت بھی کا ایمان اپنا واضح بن اور خدا نالعالمین دین صحمادی کو ہر قسم اے بھی ہر قسم نقشن پاغدت بھی اور ہر قسم ذوق و کمزوری سے نا پاغد بھی دین چک فر اش بن جین ذات کی کائنات میں کوئی چیز اس کا کسی بھی زاویے سے میسل نہیں ہے یہ پھر کائنات حرشے اس کے سامنے خاص اور خاشے ہیں اس کے در پہ سب سرزریس ہے قرآن بھی فرماتا ہے یہ سب بھی اللہ و معاف اس سماوات وافلات اس کائنات کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کا تسبِ خوان ہے سب اللہ کی عبادت و بندی کرتے ہیں تو انواخ اور خواہ مذہب پر کسی کو مجل نہیں ہے پھر کو سامنے مسا چیز چیزیں اپنے ظہور وجود کا ظہور کریں جن جن صرف انسان بے خوف احماسوں سے خوش انسانوں نے کوشش کیا کہ میں بھی خوش ہوں جیسے نمرود جیسے گساں انا رب العٰ گساں خدا جب خدا اندالم سے اس کو ایسے سزا دے دے ابراد ناک سزا دے, دے دے کہ ایک کھلی محلوق میں کمزور ترین مخلوق مچھر چیز نمسلف اور دماغ میں دو ش دماغ کو ایسا اذیت دیتا رہا حکیم کو نہ عجس خلس من آخری یو خلا تجویز بس کہ بھائی مندا چکل لا پین چورے بیٹی چپل چکل یا سرام بے شس نہ کھو گئیں یو اخلا نے دکھ تاکہ جو چپل پوری وجہ سے نہ آرام پھری چپل سرام پہ وہاں تہ اور کھلا شدید سرانگ جس کی وجہ سے گوئیں چپل تان دو سے دو سے کھو شس تم دونچ ہو پھر کیا کہ ذات پہ عظمت سامنے سے خوانگ چیز چب سے قبول بیچنا ذات پہ دولا ہرگیز کو ہم معاف ماہ تب نا کسی کو کوئی چین کھو چا میت پہ لیں چاہت پہ ان دین خدا سے پھر ذرا دیکھو کیا چین ماںت پوچھ سکھا لوں جن کو چھوڑ دیں پھر انہیں سے خدائی دعا سے آخر خدا سے چپت دریائے غرق بیات ہومین امام ہارون رب امام اب ایمان لاتے ہو اب ہوش میں آ گیا اب تو تمہارے ایمان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور غرب بیس خوب مردہ وہ چس بے جانب اور پوری کائنات ہوئے تا قیامت عورت نشانی بے سنا دس مشرا جائے گھر پہ یاسر سامنے۔ آجید ہی کے سوا اور کوئی چیز ممکن نہیں ہے بس کیونکہ کے کی عظمت کے سامنے کائنات سرو سجود ہے خرید عظمت سامنے کائنات ہرشے تاو و حرمان ہے اور انسان اللہ خدا سے چونچے ارادہ من خود سرکش اور جب ہوش ہوں پتہ الپتون لیکن دے ہوش ہو میں خوان گاتن دفن غذا اللہ خدا سہی معرفتوں سے خیرغات کے ذات میں ہمیشہ خاص ہے اور خواہشوں پہ کوشش بہتر شد بھون اور سامنے سر تسلیم خمس و میں متویم بندلا اور کوئی سرت میں اور کوئی اچھارہ میں پنکھمت سامنے کائنات ہے چین کائنات کے ہر شے خیر ذات پر ہر لحاظ کا موچار فخر و اللہ ذات پئن تو پھر حضاء الخاند عالم ذاتِ درگاہین ہمیشہ خاشی واغ اور غتی بیاہت بندگی درد عظیم اور عظمند نگاہ حت پہ رب العلب صاحب نے کمال خضو خضو صاح اللہ خرگیہ کے ذات پر یہ بندگی بھی امید پا یہ سمیبین دعبت پار و دغارہ گہلی غلط ہم ذاتی صحیح معلفوں سے میری سچی بندگی بھی شاء اللہ تمام انسان کو لری صحیح معرفتوں سے بندگی بھی تحفی شد و شاء اللہ تمت محمدی صحیح سے بندگی بھی حکم کو زندہ بھی ادبی جون کا عمل بھی ادبی اللہ شاء اللہ اللہ عری ازغ سے اسکلف حکوم کو نکاح عمل بھی ادپیں یا من وسپ نکال لطف دھوپیں گے غام اللہ تحفی صدبِ غمِ زندگی ریح تعطبیں گے لڑکر چپتیں اور ہری بامارفت عبادت بھی آت پیں گے غام اللہ تحفی اللہ آمین عرب اللہ علیہ